السلام علیکم سٹوڈنٹس ایس ایم ای مینجمنٹ کا شیشکا آج ہمارا چھبیسواں لیکچر ہے اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے چونکہ ہم نے مینجمنٹ کو باقاعدہ سے شروع کر دیا ہوا ہے اپنے کورس میں تو آج کا جو ہمارا ہے بیسیکلی دیٹ از اباؤٹ دی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کہ ایک ایس ایم ای کے اندر کیا اہمیت ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی اور کس طرح سے ہم اس کو کریں گے جنرلی تو جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے اس ویری براڈ اسپیکٹرم جو ایک سبجیکٹ ہے اور اس کی جو بڑی ویڈ ہے لیکن ہم نے جو اس کو ڈسکس کرنا ہے دیٹ از ود اسپیشل ریفرنس ٹو دی ایس ایم ایز کہ ایس ایم ایز کی نیڈس کیا ہیں اور کس طرح سے آج کی اکانمی میں جو کہ نالج بیسڈ اکانمی ہے اس میں فارمل اور انفارمل دونوں قسم کی جو ہیں اور ان کی جو ہے اس کو کس طرح سے ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے اسٹرکچر کے اندر میں نے جیسے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ ہم نے باقاعدہ سے جو اپنی مینجمنٹ کا ہے شروع میں ہم اس کے نامس پڑھ رہے تھے بیک گراؤنڈ پڑھ رہے تھے مختلف ڈیفینیشنس پڑھ رہے تھے مختلف پالیسی میکنگ اس کی پڑھ رہے تھے ایس ایم ایس کی اس میں ہم نے ریجنل کانسیپٹس پڑھے اور پھر ہم نے اپنی جو سجیشنس تھی گورنمنٹ کی مختلف اداروں کی وہ ساری اس کے ساتھ جو چیزیں تھیں وہ ایٹ لارج وہ ہم نے ڈسکس کی تو پھر ہم نے میں نے گزارش کی تھی کہ جو ہمارا سیکنڈ اس کا پارٹ تھا دیٹ واز دی مینجمنٹ پارٹ تو مینجمنٹ پارٹ میں آج جو ہم سبجیکٹ ڈسکس کر رہے ہیں جیسے میں نے گزارش کی دیٹس دی ریکروٹمنٹ ہائرنگ آف پرسنس یہاں پہ میں یہ گزارش کر دوں کہ آج کی جو اکانومی ہے اٹس بیسکلی نالج بیسڈ اکانومی آپ تھرڈ ورلڈ میں لیں یا ترقی یافتہ ملکوں میں لیں کہیں بھی لیں تو اکانومی کا بیس جو ہے وہ نالج ہے اب ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب سروے کیا گیا ولڈ بینک نے سروے کیا تو اس میں یہ ایک چیز بڑی سامنے آئی کہ ہمارے جو ایس ایم ایز کے اسپیشلی اسمال انڈسٹریز کے جو اونر ہیں پرسیو نہیں کرتے اس جو ہے امپارٹینس کو لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو ٹرینڈ لیبر ہیں وہ ان ٹرینڈ کی نسبت کم نقصانات کرتے ہیں ایفیشینسی ان کی زیادہ ہے اور وہ زیادہ جو ہیں وہ آ, ان کی جو آؤٹ پٹ ہے میکینیکل آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیادہ ہے ایک انٹرینڈ لیبر کی نسبت تو انڈائریکٹلی وہ ریکگنائز کر رہے ہیں ایک طریقے سے اس سارے سبجیکٹ کو لیٹس سی جی کہ بیسیکلی ہماری جو ریزنز ہیں آ, اور کیا کیا ہمارے اس کے اندر جو ہیں یعنی ایک اگر ہم اس کا ایک ایٹ لارج جائزہ لیں تو اس میں ہمارے مسائل کیا کیا, کیا ہیں اور کس طرح سے ہم کمپیر کرتے ہیں اس کو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے جنرل نورمز کے ساتھ کہ جی ہم نے اپنے پاکستان کے مسائل کو اور اپنے جو یہاں کے کلچر کو اور مد رکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ آج کی اکانومی جو ہے وہ نالج بیسڈ اکانومی ہے تو ہم کس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں تو لیٹس ڈسکس اٹ ان ڈیٹیل جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ جب یہ سروے کیا گیا تو آلدو سب نے ایک پرسیپشن کسی میں نہیں تھی جی کہ ہمیں ضرورت ہے ٹریننگ کی یا ہمیں بندے جی چاہیے یا ہمیں اپنی ریڈیشن کی ضرورت ہے لیکن ایک چیز جو بڑے کلیئرلی سب نے ریکگناز کیا وہ انہوں نے کیا کیا جی کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو ہمارے ٹرینڈ لوگ ہیں ان کی جو آؤٹ پٹ ہے مکینکل وہ زیادہ ہے ویسٹیج کم ہے ان کا جیسے اگر پیس ورک ہے تو زیادہ وہ پروڈکشن کرتے ہیں اور اس طرح سے جو ایکسیڈینٹس ہیں کسی کا مشین میں ہاتھ آ جانا خدا ناخواستہ یا کوئی اور کوئی میجر یا مائنر قسم کے چھوٹے موٹے جو ایکسیڈینٹس ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے ان کی ریشو ان لوگوں میں کم ہے جو ٹرینڈ ہیں اب اگر اسی پرسپشن کو لے کے یہ ٹرینڈ لوگ جو ہیں ان میں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پازیٹیولی آگے آ گیا رہی ہیں اور ہم ایک چھوٹا سا اسکول آف تھاٹ بنائے اسی کو آگے لے کے اگر ہم اس کو ڈیولپ کریں میں بات کر رہا ہوں فارمل اور انفارمل جو ٹریننگ ہے اس کی میں آپ کو یہاں پہ واضح کر دوں آپ کی رہنمائی کے لیے کہ جب ہم فارمل ٹریننگ کی بات کرتے ہیں تو وہ ہماری ایک روایتی سی جو دستکاری گھریلو دستکاری یہ ہماری جو, جو ہے ٹریننگ ہے وہ اس سے علیحدہ ہے یا ایک انفارمل ٹریننگ جو ہے وہ بالکل ٹوٹلی totally یہ دونوں ایک علیحدہ سے ہیں یعنی ایک تو انسٹیٹیوشنل ٹریننگ ہے جو ہم نے کسی کو کسی وکیشن انسٹی کے اندر دینی ہے اور ایک وہ ہے جو ہم نے ایک ہیریٹری ایک اگر ایک وڈ ورک والا رہا ہے تو اس نے بچے کو یا اپنے کسی شاگرد کو ایک کر دی ہے ڈلیور کر دی ہے تو ان دونوں میں فرق ہے تو بیسیکلی جو اس وقت ایک بات بڑی جو کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے جو جب اس کا انالیس کیا وتھ بینک تو ایک چیز سامنے آئی کہ جی سب سے بڑا جو گیپ ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں پاکستان کے اندر وہ ہے لو لٹریسی ریٹ اور لو لٹریسی ریٹ ہی جو ہے وہ بیس بن رہا ہے یہ تمام جو ہماری جو ہیومن ریسورس میں کچھ کمی ہے اور جو کچھ ہمارا گیپ ہے اس کا بٹ جیسے میں نے گزارش کی تھی اپنے گزشتہ لیکچرز میں کہ جو الٹریسی یا لو لٹریسی ریٹ ہے یہ بیسیکلی ایک لانگ ٹرم پرابلم ہے اور اس کو سالو کرنے کی بڑی تیزی کے ساتھ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے الحمدللہ اس کو ورڈ بینک نے بھی ریکگنائز کیا ہے ہمارے پروگرام کو اور انشاءاللہ یہ بہت جلد حل ہوگا اپنے ٹائم کے مطابق لیکن ان دا مین ٹائم ہمیں کوئی نہ کوئی ایسے شارٹ ٹرم ضرور راستے تلاش کرنے ہیں جو اس گیپ کو جو, آ, جو میں نے گزارش کی کہ لٹریسی گیپ ہے اس کو جو ہے پر کریں اور ان دا مین ٹائم ایسے سلوشنز نکالے جائیں جو اس جو, جو جو میں نے گزارش کی کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں جو گیپ ہے کیونکہ انویشن جو ہے یہ ایک جیسے میں نے گزارش کی کہ نالج بیسڈ اکانمی میں انویشن کے بغیر اور آگے جائے بغیر لرننگ کے بغیر آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے آج آئی ایس او نائن تھاؤزینڈ نائن تھاؤزینڈ ون یہ سارے سٹینڈرڈز ہیں کوالٹی کے آپ کو ٹرینڈ لیبر چاہیے آپ کو اسپیسیفکیشنز باہر سے ملتی ہیں تو ضرورت ہے ایسی کہ جو ایک ٹرینڈ لیبر اور ایک اسکلڈ لیبر ہو گورنمنٹ نے اس سلسلے میں بڑی کوششیں کی گورنمنٹ uh, نے کچھ ایسے انسٹیٹیوٹس بنائے جہاں سے uh, یہ جو لوگ تھے یہ ٹریننگ لے کے نکلتے اس میں میں گزارش کر دیتا ہوں پمز ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز پھر ٹیوٹا ہے uh, جو وکیشنل ٹریننگ اتارٹی ہے ٹیکنیکل اینڈ وکیشنل ٹریننگ اتارٹی ہے اس طرح مختلف uh, پرونشن کاؤنسلز ہیں آن ووکیشنل بیسز انسٹیٹیوٹس ہیں ووکیشنل مختلف تو یہ سارے جو ہے یہ دے تو رہے ہیں جو ہماری فارمل ٹریننگ ہے وہ اور ان فارمل ٹریننگ دونوں میں ٹرینٹ تو کر رہے ہیں لیکن ایک شکایت جو بہت زیادہ ان دونوں کے درمیان یا شکایت نہیں کہنا چاہیے ایک کانفلکٹ ہے وہ ہے جی کہ جو آوٹ پٹ ہے جو ٹریننگ کی وہ میچ نہیں کرتی سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی ریکوائرمنٹ سے تو اس کے لئے ضرورت ہے کہ ایک تھوڑا سا ڈائلوگ یا کنسلٹیشن ہو جائے جو کہ آج کل شروع ہے مختلف جو کلسٹرز فارمیشن کے ذریعے جو مختلف ادارے ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ ہمیں اس قسم کی آؤٹ پٹ کی ضرورت ہے مین پار میں اور یہ انشاءاللہ جو, جو گیپ ہے اور یا جو کوارڈینیشن کا ایک تھوڑا سا سلسلہ ہے جی کہ جو ہم جو فورس ٹرینڈ فورس پروڈیوس کر رہے ہیں اس میں اور جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں جو ایک ہارمونی آنی چاہیے ایک مماثلت آنی چاہیے وہ قریب ترین آ رہی ہے تو لیٹس ڈسکس ان ڈیٹیل دس سبجیکٹ اور اس کے ہم ویریس آسپیکٹس ہیں کیپنگ مائنڈ لوکل ایٹماسفیئر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ہیومن ریسورس جیسے میں نے گزارش کیومن ریسورس مینجمنٹ کیا ہے اس دی ریکروٹمنٹ آپ کو اپنی انڈسٹری کے لیے آپ کو اپنے ادارے کے لیے آپ کو اپنے کسی بھی کاروبار کے لیے چاہے وہ سروسز میں ہے چاہے وہ ریٹیلنگ میں ہے چاہے وہ ہول سیل میں ہے چاہے وہ مینوفیکچرنگ میں ہے آپ کو مین پاور کی ضرورت ہے اور جب تک آپ کی مین پاور اسکلڈ نہیں ہوگی یا ٹرینڈ نہیں ہوگی اور ویل ٹرینڈ نہیں ہوگی آپ اپنے جو مطلوبہ نتائج ہیں جو آپ کے ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ہیں وہ آپ حاصل نہیں کر سکیں گے نارملی ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے یہاں پہ انٹرپرنور کا وہی ہے کہ دے وانٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ بائی ہر چیز کو وہ خود کرنا چاہتے ہیں اس میں تھوڑا سا ایک ان کا اپنا بھی ہے کچھ پرسنل ریزنز بھی ہوتی ہیں کہ دے ڈونٹ وانٹ بی ان ادر ہینڈس لیکن آرگنائزیشن میں سیٹ اپ کے بغیر جابس کو ڈیوائڈ کیے بغیر کام چلتا نہیں ہے تو جنرل ٹرینڈ جو دیکھا گیا ہے وہ یہ دیکھا گیا جی کہ سب سے زیادہ ایمفس دیا جاتا ہے اس ایریا میں جہاں پہ زیادہ جو ہے وہ چام ہو جیسے مارکیٹنگ کے ایریا میں جو ہے وہ کسی نہ کسی بندے کو فیکٹری کے اندر ہی ایک جاب سانپ دی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ جی سستی جو لیبر ہے یا سستا جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہائر کیا جائے اور ایک بندے کو مختلف جو جابز ہیں ایک سے زیادہ جابز ہیں وہ اس کو دی جائیں کہ جی وہ کیٹرفار کرے اس میں آ کے پھر تھوڑا سا پرابلم بن جاتا ہے کہ نو باڈی کین ماسٹر جاب اگر اس کو اس کا پورا طرح پوری طرح سے نالج نہیں ہے اور پوری طرح سے اس کو اس کو پتا نہیں ہے اس کا بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا تو بیسیکلی uh, اس میں یہ بھی ہے کہ جو سپیشلسٹ ہائر کرنے چاہیے جو کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے لئے ایک اب پوری سائنس بن چکی ہے بٹ اگین جو اسمال انڈسٹریز ہیں یا میڈیم سائز انڈسٹریز ہیں وہ ایک پرماننٹ uh, چونکہ ایچ آر مینیجر جو ہیں وہ ہائر نہیں کر سکتی سم ٹائم دے آفٹ فار پارٹ ٹائم اور uh, ایک کنسلٹینٹ آ, کر سکتی ہیں ہائر کر سکتی ہیں ٹو ہیو دا رائٹ مین بٹ اگین اگر وہ بھی نہ ہو تو اپنے اتنی ویژن ہوتی ہے انٹرپنیورس کی کہ وہ اپنے جو کام کا آدمی ہے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ وائل دے آر ڈوئنگ دس ریکرٹمینٹ تو ایز اے پرسن انہیں کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے اور ہاؤ ٹو مینج دس ایشو لیٹ اسٹارٹ ایٹ پہ جی ٹیلنٹڈ امپلائز آر دی کی ایسٹ آف دا کمپنی جیسے میں نے گزارش کی کہ کسی بھی کمپنی میں جو مین اس کے جو ایسیٹ ہوتا ہے وہ اس کے ٹیلنٹڈ اور اس کے جو اچھے کاریگر ہوتے ہیں یا اس کے اچھے نالجبل جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا ایسٹ ہوتا ہے اسمال بزنس کینٹ افورڈ دی فل ٹائم سپیشلسٹ ان پرسنل ایریا جو میں نے جیسے گزارش کی اگر آپ اسمال بزنس میں یہ کہیں کہ ایک علیحدہ سے ایچ آر مینیجر ہو ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کا کوئی بندہ ہو تو مشکل ہے اس کو افورڈ کرنا اس لیے یہ ایک تھوڑی سی آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ ایک ضرور پورشن ہے لیکن میں نے جیسے گزارش کی کہ دیر آر مینجمنٹ میتھڈس تھرو ویچ وی کین ایٹ لیسٹ ہیو اے رائٹ پرسن وی کین ٹرائی ٹو ہیو اے رائٹ پرسن اور وہی ہم ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں جی ڈیفائنگ جاب ریکوائرمنٹ ٹو ایفیشنٹ سلیکشن از سسٹمیٹک ڈیفائنگ آف ایچ ٹاسک جب آپ نے کوئی بھی ایک اگر آپ کے پاس آسامی ہے یا ایک آپ کے پاس سج... آ... ویکینٹ ایک پوسٹ ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اگزیکٹلی exactly پتا ہونا چاہیے کہ ہاؤ ویل یو ڈیفائن اٹ یہ پوسٹ ہے کیا اس کا پس منظر کیا ہے آپ کو کس کام کے لیے بننا چاہیے اس کی کیا آؤٹ پٹ ہوگی اسے اس آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کا پروڈکشن لیول کیا ہونا چاہیے اس کا انٹرپرسنلشن دوسرے لوگوں سے کیا ہونا چاہیے اور کیا, کیا ایسا آدمی آپ لے کے آ سکتے ہیں جو پہلے سے ٹرینڈ ہو اور آپ کو وہاں پہ آن جاب ٹریننگ نہ دینی پڑے تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو آپ کو پہلے ڈیفائن کرنی پڑتی ہیں بیفور یو نو ٹیکنگ پریکٹیکل سٹیپس ٹوڈز ہائرنگ اے پرسن تو آپ نے ایک اپنا جو ایک آئیڈیا بنانا ہے جسے ہم ڈو ڈیلیجنس کہیں گے اس میں آپ نے یہ سارا جو ہے چیزیں نوٹ کرنی ہیں کہ جی بیسیکلی میری جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو میں کیسے ڈیفائن کروں گا اس کو میں کیسے جو ہے آپ ایک پیپر پہ ضرور لکھیں جی کس طرح سے میں ڈیفائن کروں گا کہ مجھے کس قسم کا آدمی چاہیے ڈیفائننگ دی جاب ریکوائرمنٹس تین اس کی جی میجر ہیں جو جاب ریکوائرمنٹس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو تین اس کے نکلتے ہیں جو سب ہیڈنگز ہیں پہلے ہے جی کنڈکٹنگ جاب اینالس دوسرا ہے جی ڈیویلپ جاب ڈسکرپشن اور تیسرا ہے پرپئرنگ جاب اسپیسیفکیشن ہم ان کو باری باری ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ تینوں جو ہیں فیکٹر کس طرح سے یہ ویری کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ جو ہے اپنا اثر جو ہے وہ ڈالتے ہیں کسی ہائرنگ کے اوپر تو اس میں جی پہلا ہے جاب اینالس پروسیس آف افیشینٹ اینڈ کلیکشن آف پرٹینٹ انفارمیشن اباؤٹ ایچ ٹاسک ان ٹرمز آف اسکل ابلیٹیز ڈیوٹیز اینالس جو ہے جاب اینالس اس میں سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ آنےسٹلی چونکہ آپ کی اپنی کمپنی ہوتی ہے آپ اینالائز کرتے ہیں ایک جاب کی کو جی بیسکلی یہ جاب کی ریکوائرمنٹ کس نیچر کی ہے کیا آپ کو اس کے لیے ایک اسکلڈ آدمی چاہیے یا آپ کو اس کے لیے سیمی اسکلڈ آدمی چاہیے ڈو یو وانٹ اے پرسن یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ جی آپ کی نیچر کیا ہے ریکوائرمنٹ کی اگر اسٹورس کی نیچر ہے تو آپ اس کے حساب سے دیکھیں گے اگر آپ کی میکینکل شاپ کی ہے تو اس کے حساب سے دیکھیں گے اگر الیکٹریکل شاپ کی ہے تو اس کے حساب سے دیکھیں گے اگر آپ کو انٹرمیڈیٹری اسٹاف چاہیے اکاؤنٹس میں کوئی یا مینجمنٹ میں تو آپ اس کے حساب سے دیکھیں گے بیسکلی آپ جو ہے اس میں کیا دیکھیں جی کہ آپ کو بیسک ایجوکیشن اس کی کتنی چاہیے کتنی کوالیفیکیشن مینیمم جو ہے وہ اس کے پاس ہو ٹریننگ ایریا اس کا ٹریننگ آلریڈی ہو اور کس قسم کی انڈسٹری سے ٹرینڈ ہو وہ پھر یہ ہے جی کہ اس کے ساتھ جو آپ کو بینیفٹس ہیں وہ کیا ملیں گے یعنی کیا اس کے ساتھ آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے آپ کی جو ہے مارکیٹنگ بڑھتی ہے جس شعبے میں بیوار ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے جی کہ جو آپ اس کو Uh, جب لائیں گے تو اس سے آپ پازیٹو جو ہیں اس کے کیا کیا ہو سکتے ہیں دین کوآڈینیشن ود دی ایگزٹنگ اسٹاف کہ جی جو آپ کا ایگزٹنگ اسٹاف ہے uh, کیا اس کی کوئی ایسی نیوسینس یا کوئی ایسی ویلو تو نہیں ہے جہاں پہ آ کے کوئی کسی قسم کے انٹرپرسنل کانفلکٹ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں پھر انس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جی اس بندے کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے امپلوائے ان دا کمپنی اس کے لئے آپ کو کیا ایک زیادہ تجربہ کار آدمی چاہیے یا آپ نے خود ایک سیمی اسکلڈ بندہ لے کے اس کو آن جو ٹریننگ دینی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ انلسز کرتے ہیں اپنی کمپنی میں کسی بندے کو لانے سے پہلے کہ کیا ہمارے سیٹ اپ کے اندر ہمارے جو انٹرپرسنل بہیویئر ہے اس کے اندر اور کمپنی کی جو اپنی سائیکالوجی ہے ایک ہر کمپنی کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے ہر کارخانے کا ہر کمپنی کا ہر سروس انڈسٹری کا کوئی بھی جو آپ کی آ, یا ریٹیلنگ ہے مینوفیکچرنگ کا سرن ہے اس کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے اسی کلچر میں کوئی نیا بندہ اڈکٹ کرنے سے پہلے بڑی نارملی جہاں پہ زیادہ لوگوں محتاط ہونا پڑتا ہے اور اسپیشلی میڈیم سائز انڈسٹری میں اگر یہ پوزیشن کوئی آ, اچھی پوزیشن ہے اور اس پوزیشن سے افیکٹ ہوتا ہے دوسرے لوگوں پہ تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ آپ اس طرح سے انیلسس کریں کہ کسی کا, کا جو ہے وہ Uh, جو اسپیشلی جو ہرٹ ہونا ہے پروفیشنلی uh, uh, وہ اس میں شامل نہ ہو اور بندہ جو ہے وہ اس طریقے سے انڈکٹ uh, کیا جائے کہ جو چیزیں ہیں وہ سموتلی چلتی رہیں کیونکہ کسی بندے نئے کو ہائر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تو پہلا فیکٹر کیا ہے جی ہمارا کہ جاب کا انالیس جو ہے وہ آپ پوری طرح سے کریں لیٹس کم ٹو دا سیکنڈ فیکٹر سیکنڈ فیکٹر ہے جی اس میں جاب ٹائٹل آ جاتا ہے ڈپارٹمنٹ ٹو وچ اٹ ریلیٹس لائن ڈسکرپشن آف جاب انکلوڈنگ میجر اینڈ مائنر ڈیوٹیز یعنی آپ اس کو کیا نام دیں گے کس ڈپارٹمنٹ میں وہ کام کرے گا جیسے میں نے گزارش کی ہر کمپنی میں ہر مینوفیکچرنگ کے سر میں مختلف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ظاہر ہے جہاں کی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے اس کے لحاظ سے آپ اس کو جو ہے ٹائٹل دیں گے اگر ہی ورکنگ انٹورس تو اس کو ظاہر ہے اس کیس سے میکینکل اگر وہ پیکنگ کا ہے کوالٹی کنٹرول کا ہے مرچنڈائزنگ کا ہے یا کسی اور کا کنسائن کا ہے تو اس کے حساب سے پھر ڈپارٹمنٹ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ جی یہ میں اس کو کس ڈپارٹمنٹ میں رکھوں گا انیشیلی آیا یہ مرچنڈائزنگ میں آئے گا یا ٹریننگ میں آئے گا یہ ڈپینڈنگ اپان دی ٹریڈ اور یور ریکوائرمنٹ پھر یہ ہے جی کہ انٹر پرسنل ریلیشن شپ دوسرے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوگا اور کس طرح سے وہ بندہ جو ہے وہ ایگزٹ کرے گا اس کمپنی کے اندر اور کس طرح سے اپنے جو نارمز ہیں ان کو فالو کرے گا تو یہ چیز جو ہے انالیس میں یہ بھی بہت اہم ہے کہ آپ اس کو جو ٹائٹل ہے وہ کیا دیتے ہیں کیونکہ اسی سے آپ کی جو ابتدا ہونی ہے تمام ڈیفینیشنز کی ظاہر ہے آپ اگر ایک فو مین کو جنرل مینیجر کا ٹائٹل دے دیں گے تو ساری کی ساری جو کانسیپٹ ہے وہی ختم ہو جائے گا تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اپنی جگہ پہ جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور بڑے دوررز نتائج رکھتی ہیں ہم دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہے ریلیشنشپ ود ادر جابس پرٹیکولر پروفیشن کا دوسرے پروفیشنز کے ساتھ کیا ریلشن ہے اگر ایک آدمی فرض کیا کہ میکنیکل سائڈ کا ہے تو الیکٹریکل سائڈ والے پورشن کے ساتھ اس کا کیا ریلشن uh, ہوگا دین uh, جو فنیشنگ uh, ڈپارٹمنٹ uh, ہے اس کے ساتھ کیا ریلشن ہوگا دین uh, جو کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا دین را مٹیریل کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا اوور جو مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جب ہم بات کر رہے ہیں کسی ہائرنگ کی تو ہم تھوڑا سا ایک ایسی انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں جو میڈیم سائز کی ہے اور جہاں پہ کچھ ٹو سم ایکسٹینٹ مینجمنٹ لیئرز کی انوالومنٹ موجود ہے سمال انڈسٹری میں جیسے میں نے گزارش کی کہ کوشش ہوتی ہے مائکرو اور سمال میں کہ جو انٹرپرنور ہے وہ خود ہی چیزوں کو یا ایک آدھا اسٹینٹ لے کے ہنڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر جی یونیک جاب کریکٹرسٹکس کے اس کے جو بیسیکلی اس کا جو فنکشن ہے وہ کیا ہے آیا اس کو کمپنی میں کوالٹی کنٹرول کی امپروومینٹ بھی لایا جا رہا ہے یا ایک آپ کی پروڈکشن بڑی ہے تو آپ کو کسی اور نئے بندے کے ضرورت ہے یا آپ کا مارکیٹ میں کوالٹی کنٹرول جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں پہنچ رہا تو یو نیک کوالٹی کنٹرول یا ایک ایسا بندہ چاہیے جو آپ کی پروڈکٹس کو زیادہ طریقے سے بیچ سکے اور اچھے طریقے سے آپ کی سیل بڑھا سکے یا آپ کا ریکوری ریٹ کم ہے مارکیٹ سے تو آپ کو کوئی ایسا یہ آپ کو ساری چیزیں جو ہے ڈیفائن کرنی ہیں پھر آ جاتا ہے جی ایجوکیشنل کوالیفکیشن بعض ایسے ٹریڈ ہوتے ہیں جس کے لیے آپ کو زیادہ ہائیلی کوالیفائیڈ بندہ نہیں چاہیے مثلا سم جو ہے جاب ہیں اس میں اگر ایون بیسک کوالیفکیشن میٹرک بھی ہے لیکن اس کے ساتھ اگر اس کا ایکسپیرینس جیسے میں نے ریکوری کی بات کی اگر اس کا ایکسپیرینس پانچ یا چھ سال کا ہے یا تین سال کا ہے تو دیٹ ڈزنٹ میٹر اسی طرح ووکیشنل uh, جو جابس ہیں یا جو ٹیکنیکل جابس ہیں اس میں uh, زیادہ اہمیت اس بات کی دی جاتی ہے کہ جی اس کا بیسک کوالیفکیشن کی آپ है ضرورت ہے کہ نہیں اگر تو آپ کی انڈسٹری ایکسپورٹ اورئنٹڈ ہے اینڈ یو ہیو ٹو فالو دی آئی ایس او نارمز اینڈ یو ہیو ٹو فالو دی تو نیچرلی آپ uh, اگر ایسی جاب کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جی میری فورن کارسپونڈینس ہے اور آئی ہیو ٹو میٹ دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اور مجھے وقتاً فوقتاً باہر سے ایسی کارسپونڈینس آتی ہے جو میں ایک ہائیلی کوالیفائیڈ بندے کو جو دوں تو آپ کو دونوں چیزوں کا مکس اپ کرنا پڑے گا یعنی وہ بندہ کوالیفائیڈ بھی ہو ایجوکیشن وائز اور اس کی کمیونکیشن سکلز بھی ہو اور سیکنڈلی ٹیکنیکلی بھی وہ ساؤنڈ ہو دیٹ ڈیپینڈز اپون دی نیچر آف جاب اینڈ نیچر آف دا انڈسٹری یو اگر رنگ دین ہے جی ایکسپیرینس کیا اس جاب کے لیے آپ کو کوئی تین سال دو سال چار سال پانچ سال تجربے کار بندہ چاہیے یا آپ کو بہت زیادہ ایکسپیرینس والا بندہ چاہیے جو اوورال پورے ڈپارٹمنٹ کو کنٹرول کر کے جو ہے وہ تو آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ اس کا ایکسپیرئنس جو ہے یہ کتنا ہے یہ یاد رکھے میں پھر آپ کی رہنمائی کے لیے یہ عرض کر دوں کہ ہم ان دا ایبسینس آف اے کنسلٹینٹ آف ایچ آر ہم ایک انٹرپرنور کی مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں جس نے اپنی کمپنی کے لیے کسی ایسی جاب کو فل کرنا ہے اور اس جاب کے لیے جس کی اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس جاب کے لیے کیسے وہ ایچ آر مینجمنٹ کو یوز کرتا ہے پھر ہے جی مینٹل اینڈ مینل کہ اس کی جو سکلز ہیں مینٹل سکلز کیا ہونی چاہیے اور مینول سکلز کیا ہونے چاہیے یہاں پہ میں تھوڑا سا فرق بتا دوں مینٹل اسکلس سے مرادی ہوتی ہے کہ اس کی انٹیلیجنسیا اس کا جو لیول ہے انٹلیکچل لیول ہے اس کا ایجوکیشن لیول ہے اس کا آئی کیو لیول ہے کتنا شارپ اس کو ہونا چاہیے کمیکیشن اسکلز ہیں اس کی اس کا ایچیٹیوڈ ہے ٹوڈز انٹرپرسنل ریلیشنشپ اور مینل اس کی جو ہے اسکلز ہیں وہ کیا ہیں کہ اف اٹ از ہیز اے کرافٹ مین اور کاریگر ہے تو کتنا زیادہ وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے ہا اسمارٹ ہی از ان گوئنگ فارورڈ فار ہینڈلنگ دی ٹیکنیکل ایشوز تو یہ دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے پھر جو اس میں پوائنٹ آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا وہ ہے فیزیکل ریکوائرمنٹ سم جابس دے آر کیا کہ ایک اگر لیتھ مشین ہے اور اس کے اوپر آپ کو سی این سی لیتھ مشین ہے اور آپ کے اوپر اس کو ایسا بندہ چاہیے جو ڈائز بنائے تو ای سوز ورک این اے ہاٹ ایٹماسفیئر یا کسی فرنس کے آگے بندہ چاہیے جو فرنس کو کرے کے لیے کو بندہ چاہیے تو نیچرلی فیزیکلی ہیز ٹو بی ویری اسٹرانگ اور اس کے لیے پھر ضروری ہے اگر آپ کو کوئی ٹیبل ورک کا آدمی چاہیے تو then uh, it doesn't matter to that ایکسٹینٹ لیک انی ہاؤ فزیکل ریلیشن شپ جو ہے فیزیکل جو اس کا جاب اور فزیکل فزیک uh, کا جو ریلیشن ہے دیٹ از این انٹرگرل پارٹ آف ایشا مینجمنٹ اس کو بھی آپ نے فیزیکل ایگزامیشن کو دیکھ لینا ہے پھر ہے جی وکنگ کنڈیشن ورکنگ کنڈیشن وہی ہے جو میں نے گزارش کی. جس بندے کو آپ ہائر کر رہے ہیں اس نے کس ماحول میں کام کر رہا ہے کیا وہ ایک ایسی جگہ پہ کام کر رہا ہے جہاں پہ آلریڈی اس کو کوئی اپوزیشن جو ہے فیس کرنی پڑے گی اس کے کلیز کی دے ول مائنڈ کے نیو پرسن از دیر اینڈ مے بی آر نو مور ویلوڈ دے سر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جی کیا اس کی انوائرمنٹل ورکنگ کنڈیشنز کیا ہیں کیا ایسی جگہ پہ تو کام تو نہیں کرنا بندے کو جہاں پہ انوائرمنٹلی اٹس ناٹ گڈ ٹو ورک جیسے فوجنگ شاپس میں نارملی بڑا مشکل ہوتا ہے uh, جو فور فو مینز وغیرہ کام کرتے ہیں یا فرنس کو جو لوگ ہینڈل کرتے ہیں دے آر ویری ہائی ٹیک پیپل لیکن بڑی مشکل سے جاب ہوتی ہے اس کے لیے پہلے سے آپ کو جب آپ نے انالیسز بنانا ہے جاب کا تو اس میں یہ آپ نے ڈیفائن کر لینا ہے کہ اس کا جو ایریا ہے ایٹماسفیئر ہے جہاں پہ اس نے کام کرنا ہے اس کی نیچر کیا ہوگی اور اس کے لحاظ سے پھر آپ کو یہ تھوڑا سا فائدہ مل جائے گا یہ ڈیفائن کرنے میں آ, اس کی فیزیکل اسٹرینتھ اس کا ایج گروپ اور جو دوسری الائیڈ اس کی جو کوالیفکیشنز ہیں ٹو گیٹ فٹ انٹو ٹو اے جاب تو ایٹماسفیئر جہاں پہ اس نے کام کرنا ہے اس کا بھی اس میں ایک بڑا میجر رول ہے اس لیے اس کو جوب انالس میں ایک جو ہے وہ اسٹیپ دیا گیا ہے آپ کی پرسنل جو ہے ہائرنگ اسپرٹ کو بڑھانے کے لیے ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کیا ہے سیکنڈ جو ہے جی جاب ڈسکرپشن اب جوب ڈسکرپشن یہ ہے کہ جی آپ نے جو ایک آپ کے پاس آسامی یا ایک جو سیچویشن ویکینٹ ہے تو آپ نے اس کو ڈسکرائب کیسے کرنا ہے کس طریقے سے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے کہ جی کی کیا نیچر ہے اس میں ہم جاب ڈسکرپشن فوکس آن وٹ وائی وین اینڈ ہاؤ ٹیسٹ آر ٹو بی پرفارمڈ یعنی کیسے کب کہاں اور کس طرح سے مختلف جو مراحل ہیں ٹیکنیکل یا آفس کے یا فیکٹری کے اس کو کسی جو آپ بندے کو ہائر کر رہے ہیں یہ ڈیفائن آپ نے کرنا ہے پہلے ہائرنگ سے کہ وہ کیوں آپ کو اس کی ضرورت ہے کس طرح سے وہ اس کو ہینڈل کرے گا اس نیڈ کو پورا کرے گا پروسیجرز انوالومنٹ کیا ہوں گے اور کیا اس کا میتھڈ ہوگا اس کو ہینڈل کرنے گا تو یہ جو چیز ہے آ, یہ بھی بہت زیادہ ڈسکرپشن جو ہے جاب کی جب تک آپ کسی جاب کو ویل well ڈسکرائب نہیں کریں گے اس وقت تک جو آدمی آپ کے پاس اپلائی کرے گا یا جو آدمی آپ کے پاس ایز امیدوار کینڈیڈیٹ آپ کے پاس آئے گا اس کو پتا نہیں چلے گا. آئی ایم آئی فٹ فار دس جاب اور کہ میں اس جاب کے لئے ایک رائٹ کینڈیڈیٹ ہوں یا نہیں تو اس کے لئے یہ بڑا ضروری ہے کہ جاب کو بڑا اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا جائے کہ اس کے اندر اس کے فنکشنز جو ہیں وہ کیا کیا ہیں اس نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس جگہ پہ کرنا ہے اور یعنی آپ نے اکثر اگر آپ غور سے دیکھیں چھوٹی سی مثال ہے اگر آپ اشتہارات دیکھیں سچویشن ویکینڈ کے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹوک ان ویری فائن ایٹماسفیئر یا آپ کو لکھا ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹریول ایکسٹینسولی کنڈیشنز دی ہوتی ہیں تاکہ جو بندہ اپلائی کر رہا ہے اس کو پتہ ہو کہ جی میں میرے آنے والے جو چیلنجز ہیں ہی از ناٹ یو نو ٹیکن اپ بائی سرپرائز اس کو ساری چیزیں پہلے سے ڈسکرپشن میں اس کو واضح ہوں کہ جی میں یو ٹو فیس دیز تھنگس تاکہ کوئی کسی قسم کا کانفلکٹ جو ہے وہ ارائیز نہ ہو پھر جی جاب اسپیسیفکیشن یہ تیسرا جو ٹاپک ہے اس میں یہ میں گزارش کر دوں کہ کوالٹیز نالج اسکلز اینڈ ابلیٹیز این انڈیویجل شڈ پوزیس ٹو پرفارم یعنی کسی بھی بندے میں جس نے یہ جاب کرنی ہے اس کے اندر کیا کیا بیسک کوالٹیز ہونی چاہیے سکلز کی ریکوائرمنٹ کس نیچر کی ہے آپ کو اس کے اندر جو کوالیفکیشن ہے جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی وہ کتنی چاہیے اس کا جنرل جو بہیویئر ہے آ, اپٹیٹیوڈ ہے وہ کیا ہونا چاہیے اپٹیٹیوڈ ایٹی دونوں کو ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے پھر یہ دیکھنا ہے جی کہ اس کا جو آ, اگر ہم اس کو لے کے آتے ہیں کمپنی کے اندر تو آیا اس کی جو فزیکل جو فٹنس ہے یا فزیکل اس کی جو کیپبلٹی ہے دیٹ از ان اکارڈنس with the job or not تو یہ مختلف جو فیکٹرز ہیں یہ بھی ڈیفائن کرتے ہیں جب آپ کسی جاب کی ڈسکرپشن کو آہ جب آہ فالو کرتے ہیں نیکسٹ اس میں کیا ہے جی اٹ پرووائڈز اے اسٹینڈرڈ اگینسٹ وچ ٹو میئر ہاؤ ویل اینڈ اپلیکینٹ میچز دا جاب یعنی وہی میں نے جو پہلے گزارش کی تھی کہ یہ باتیں ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کرتی ہیں کسی بھی بندے کو یہ سوچنے کے لیے کہ کیا میرے اندر یہ اہلیت ہے کہ اس جاب کو جس کے لیے یہ اشتہار آیا ہے یا جس جاب کے لیے مجھے ریکمینڈ کیا جا رہا ہے یا جس جاب کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے یا جس جاب کے لیے مجھے کسی دوست نے ریفر کیا ہے کہ میں اس کی اہلیت رکھتا ہوں تو وہ اس وقت تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے گا جب تک اس کو پوری طرح سے جاب ڈسکرپشن کا پتہ نہیں ہوگا کہ جی بیسیکلی مجھ سے ڈیمانڈ کیا کیا جا رہا ہے وٹ آئی ہیو ٹو ڈو اینڈ وٹ آر دا بیسک ریکوائرمینٹس آف دس جاب کیا ہے تو یہ ایک بہت ضروری ہے کسی امیدوار کو انٹر ہونے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ جی آیا میں اس کے لیے فٹ بھی ہوں کے نہیں لیٹ سی ہم نے یہ دیکھنا جی کہ اب ریکروٹمنٹ کا اسٹیپ آ جاتا ہے ریکرٹمنٹ سے پہلے ہم نے جاب انالس کر لیا ہم نے جاب کی ڈسکرپشن جو ہے وہ ساری دیکھ لیجیے کہ ہمیں کس ایج گروپ کا بندہ چاہیے اس کی مینٹل کیپبلٹیز کیا ہونی چاہیے اس کا ایٹی کیا ہونا چاہیے اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے مکینکل ایپٹیچیوڈ کیا ہے اس کا کلیریکل ایپٹیچیوڈ کیا ہے اس کا ڈیپینڈنگ اپون دی ٹریڈ ہی از آپٹنگ فور اور پھر یہ ہے جی کہ اس کا انٹرپرسنل بہیویئر ود دی کوگز ویئر ہی از گوئنگ ٹو ورک اینڈ دین ہم نے یہ بھی ڈیسائڈ کر لیا جی کہ وٹ کائنڈ آف ایٹماسفیئر وی آر وائڈنگ ٹو ہیم پھر ہم نے یہ بھی ڈیسائڈ کر لیا کہ جی ہمیں کس فزیکل جو ہے کوالٹی کا آدمی درکار ہے ڈیپینڈنگ اپون دا نیچر آف جاب کہ well نیڈ ویل person who has ہ work at hard place uh, in high temperature or at ایٹ اے پلیس ویئر لائک جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ بعض جاب ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ tough uh, جو وہ کرا... کی ضرورت ہوتی ہے جی جب ساری چیزیں آپ اور uh, اس کی جو آپ نے ڈیسائڈ کر لی کہ جی مجھے اس کی مقصد کیا ہے وائی آئی ایم ہائرنگ ہم ویئر آئی ایم گوئنگ ٹو پلیس جو ساری چیزیں میں نے ارض کی ہیں ڈسکرپشن میں اس کے بعد جو اگلا اسٹیپ آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اوکے ناؤ آئی ہیو میڈ دا پروفائل ہیو میڈ دی اس کا جو میں نے رف ورک ہے وہ کر لیا ہے کینڈیڈیٹ کے لیے اینڈ لیٹس ناؤ اسٹارٹ دی نیکسٹ اسٹیپ وچ از واٹ اٹس ریکرٹمنٹ یعنی بھرتی جسے ہم اردو میں کہیں گے کہ کسی کو ہائر کرنا یا کسی کو آپ نے جب اپنے ملازمت دینی ہے تو ریکروٹمنٹ جو ہے بیسیکلی دیٹ از ڈیل ڈائریکٹلی وتھ دیٹ از وٹ دی ایچ آر از یعنی ایچ آر جو ہے اس کا سمپل جو ہم بات کریں گے وہ ہم ریکروٹمنٹ جو ہے وہ اس کو ریلیٹ کرتی ہے ڈائریکٹلی پرپوشلیں اس کے تو لیٹ سی کہ ریکروٹمنٹ میں کیا اسٹیپس جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں ٹرانسلیشن آف جاب اسپیسیفکیشن ان ٹو ایکچل ریکروٹمنٹ آف دا امپلو بائی ایکسپلورنگ مین سورسز یعنی وہی بات کہ جو چیزیں ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں اینالسز میں یا ڈسکرپشن میں جو مختلف آ, میں دو تین دفعہ دوہرا چکا ہوں ان کو ایک آپ نے فارمیٹ کی شکل دینی ہے ریکوائرمنٹ کی شکل دینی ہے ایک اس کو پیپر فارم میں لانا ہے اور اٹ ول Uh, کم ٹا جو کیا ہے ڈاکومینٹ بن جائے گا اور وہ ڈاکومینٹ کیا ہوگا آپ کی کینڈیڈیٹ کی ریکوائرمنٹس کہ آپ کو کون سا بندہ چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں دے ویڈ اس ٹو دس اسٹیج اس میں جی کیا چیزیں جو ہیں انہیں مد نظر رکھنی ہے وائل وی آر پریپئرنگ دس ڈاکومینٹ کرنٹ امپلائز اینڈ ریفرنسز یعنی اس وقت جو بندہ ہے جب آپ نے اس کو uh, کرنا ہے ہائر کرنا ہے تو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ایٹ پرزینٹ وہ کہاں پہ نوکری کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ریفرنسز یعنی جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے یو مسٹ آس فور دا ریفریس کہ جی uh, جب آپ کسی کینڈیڈیٹ کے لیے uh, کسی کو ریزیو کرتے ہیں آگے ہم پڑھیں گے کہ کیا کیا میتھڈز ہیں ہائر کرنے کے تو اس میں ایک چیز یہ ضرور ہونی چاہیے کہ اس کی پرزینٹ کیا ہے اور اس پریزنٹ جاب کے اندر ریفرنسز کیا ہیں تاکہ پتا چلے کہ اس جاب میں جب وہ کام کر رہا ہے اس کے سینئرز، اس کے کلیگس یا اس کے مینجمنٹ اس کے بارے میں جو ریفرنسز دیتی ہے وہ کیا دیتی ہے نارملی یہ جو ریفرنسز ہوتے ہیں سارٹ اف ریکویسٹ جس کے اندر uh, یہ لکھا جاتا ہے جی کہ آن دی اسپیشل ریکویسٹ آف دس کمپنی اینڈ ود دی پرمیشن آف دا کینڈیڈیٹ ہو اپر ٹو اس فار انٹرویو اور فار دس جاب وی آر ہیئر بائی رائٹنگ یو ٹو پلیز ریفرز کیپیبلٹیز ہز بہیویئر اینڈ اس میں کچھ کوشچنر ہوتے ہیں جی کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ دوبارہ اس کو ری کر لیں گے یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جاب کے لیے یعنی مختلف جو ریفرنسز ہوتے ہیں وہ نارملی جو لوگ اپلائی کرتے ہیں وہ اپنی انڈسٹری کے کسی دو یا تین سینئر لوگوں کا نام لکھ دیتے ہیں کہ فار ریفرنس یو کین کانٹیکٹ دیز پرسنز تو یہ ایک جنرل میتھڈ ہے کہ آپ نے جب ایک ہائر کیا ہے بندے کو تو اس سے پہلے کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں کچھ ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ نے جو ہے اس کو تلاش کرنا ہے یعنی آپ نے جو آپ کے ریسورس جو آپ نے کرنا ہے اس کو آپ نے جو اس کو ڈھونڈنا ہے رائٹ کائنڈ آف پرسن اس کے لیے آپ کو مختلف جو ہیں وہ اس کے لیے مختلف طریقے ہیں مختلف اس کے راستے ہیں جو آپ ان, سے ان کے ذریعے جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں بیسٹ اس کے لیے جو آج کل سب سے زیادہ مروج ہے یو کین ایڈورٹیزمنٹ جو آپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایڈورٹائز کر سکتے ہیں کسی نیوز پیپر میں اور اس میں آپ ڈسکرپشن آف جاب دے سکتے ہیں آپ اپنا سارا اس کا سیلری اسٹکچر جو ہے اس کی جو ورکنگ ایٹماسفیئر ہے اس کی منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے میں اس کی ایج کیا ہونی چاہیے اس کے لئے پھر اس کے لیے انٹرویو کی ڈیٹ یا آپ نے اس کے لئے اپلیکیشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی مانگ رہے ہیں پہلے آپ شارٹ لسٹنگ کریں گے پھر آپ انٹرویو کے لئے بنائیں گے تو نیوز پیپر جو ہیں یہ بھی اٹس کائنڈ آف بہت اچھا میڈیا ہے uh, جب ہم ویر وی گو فار ہنٹنگ فار دی فار تو نیکسٹ کیا اس میں جی کہ ڈراپ ان ایپلیکینٹس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویسے ہی انہیں جاب کی ضرورت ہوتی ہے اینڈ آفس uh, سے گزرتے اپلیکیشن ڈراپ کرتے ہیں جن جی کے کبھی کوئی اچھی جو ہے تو پلیز ہے وہ کال ضرور کر لیجیے. اکثر دفاتر میں جو اچھی ہوتی ہیں وہاں پہ اس قسم کی اپلیکیشنز آتی ہیں تو ان ایپلیکیشنز کو ایک باقاعدہ ریکارڈ کی صورت میں اپنے پاس رکھنا چاہیے کہ جو ہی آپ کے پاس کوئی ریلیٹڈ یا ریلیونٹ ایک ویکیشن جو ہے होती है ہوتی ہے تو آپ جو ہے فوری طور پہ اپنے ریکارڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جی اوکے ہمارے پاس اس سلسلہ میں جو کچھ لوگ ایپلیکیشن دے گئے ان میں سے کون سے لوگ اس کے دے آر دا کلوز ٹو ریکوائرمنٹس پھر ہے جی انسالیسیٹیڈ اپلیکیشن وہ اپلیکیشنز ہیں جو لوگ ویسے ہی بھیج دیتے ہیں کیسے جی کہ ایک آدمی نے سوچا جی کہ میں نے ایم بی اے کیا ہے اینڈ آئی ہیو ٹو اپلائی فار دا جاب وہ آٹھ دس بیس پچیس تیس انڈسٹریوں کو وہ کرے گا پن پوائنٹ کرے گا اور وہ ان کو لیٹر ڈراپ کر دے گا جی کہ میں میرے یہ مارکس ہیں یہ میرا اپرینٹس میں نے کی ہے یہ میری ٹریننگ ہے یہ میری ایکسپرٹیز ہیں یہ میرے ریفرنسز ہیں یا کوئی بندہ اگر کہیں سے جاب پہ سیٹسفائی نہیں ہے یا اس نے جاب چھوڑی ہے یا خدا نخواستہ اس سے جاب چھوڑائی گئی ہے تو وہ اپلیکیشنس بھیجتے ہیں مختلف جگہ پر کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسامی خالی ہے تو ہمیں کائنڈلی جو ہے وہ اکوموڈیٹ کریں تو وہ بھی آپ کے پاس ایک جو ہے ڈیٹا بینک اکٹھا ہو جاتا ہے ایسے اپلیکینٹس کا تو اس سے بھی آپ جو ہے وہ جو ہے وہ مستفیض ہو سکتے ہیں اور آپ کو صحیح قسم کا جو ہے مے بھی بہت اچھا جو ہے کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ مل جائے پھر جی ٹیکنیکل جرنلز جی کچھ ملکوں میں اسپیشلی جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں پہ ہر انڈسٹری جو ہے اس کے اپنے اپنے ٹیکنیکل جرنلز ہیں ہمارے ہاں بھی ہر چیمبر جو ہے اس کا اپنا جرنل ہے سرکلر ہے اس میں ریکوائرمنٹس آتی رہتی ہیں اس طرح مختلف ملکوں میں الیکٹریکل انجینئرنگ کے علیحدہ جرنلز ہیں مکینکل کے علیحدہ جرنلز ہیں کیمیکل انڈسٹری کے علیحدہ جرنلز ہیں ہمارے پاکستان میں بھی الحمدللہ کافی یہ اب ترویج پا چکی ہے چیز کے جی مختلف جو ادارے ہیں وہ ان کے لیے اسپیشل جو ہیں وہ ٹیکنیکل جرنلز جو ہیں وہ چھپتے ہیں ہر ایک انڈسٹری نے اپنی آرگنائزیشن جو بنائی ہوئی ہے یا ان کی جو ایسوسیشن ہے وہ اپنا ضرور جرنل چھاپتے ہیں جیسے کارپٹ والے جو ہیں وہ کارپٹ ریویو کے نام سے چھاپتے ہیں اپنا جو اپنا ٹیکنیکل جرنل ہے اس طرح سے جو پٹرولیم انڈسٹری کا علیحدہ سے ہے کیمیکل انڈسٹری والوں کا عہدہ سے ہے جو نیٹ ویئر والوں کا علیحدہ سے ہے تو سب لوگ کسی نہ کسی سچویشن جو ہے وہ اپنے سرکلرز یا اپنے جو جرنلز ہیں وہ نکالتی ہے تو وہ بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں اگر آپ اس میں چونکہ انہوں نے جانا ان جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو ایگزیکٹ جہاں پہ آپ اسٹرائک کرتے ہیں ہنڈریڈ پرسینٹ آن دا پوائنٹ تو آپ وہاں پہ بھی ریکوائرمنٹ دے سکتے ہیں جی کہ وی آر نیڈ آف دس دس دس پرسن تو انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹ uh, جو ہیں دے آر ریکویسٹ ٹو پلیز کانٹیکٹ پرسن آپ ان کو سے یہ جو ٹیکنیکل جرنل ہیں یا سرکلرز جو ہیں یا مختلف جو ادارے ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سلسلے میں پھر ہے جی ہمارے پاس یونیورسٹیز کالجز انسٹیٹیوٹس مختلف ادارے ہیں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں آئی ٹی کے ادارے ہیں انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں آپ کے مختلف ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں تو وہاں پہ نارملی آج کل تو یہ بہت زیادہ کامن ہے کہ جو اچھی کمپنیز ہیں وہ یہ انسینٹوز شروع سے دینا شروع کر دیتے ہیں جی کیونکہ ہم جو ٹین ٹاپ لڑکے ہیں ان کو جو ہے وہ جاب دے دیں گے یا جو تین پہلے لڑکے ٹاپ کریں گے ان کو جاب دے دیں گے یا وہ اسکالرشپ انسینٹیوس دے دیتے ہیں جی کیونکہ اگر آپ ہمیں جوائن کریں گے یہاں سے فارغ ہو کے تو ہم آپ کی جو تعلیمی اخراجات ہیں وہ فلی یا اس کی کچھ پرپوشن جو ہے اس کو ہم افورڈ کریں گے تو یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ جو یونیورسٹیز میں اس متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو یا ان کے جو پروفیسرز ہیں ان کو لکھیں وہ بڑی خوشی کے ساتھ آپ کو ریفر کرتے ہیں مختلف سٹوڈنٹس جو جو اچھے ہوتے ہیں اور جن کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ دے آر گڈ اور ان کو پروفیسر صاحبان بڑی خوشی کے ساتھ ریفر کرتے ہیں مختلف انڈسٹریز میں اور اپنے تعارفی لیٹر کے ساتھ کے جی ہمارے پاس یہ کینڈیڈیٹ ہے یہ لڑکا فریشلی ابھی گریجویشن اس نے کی ہے ایز اے گڈ بوائے اور اس کا سارا وہ بایو ڈیٹا وغیرہ لکھ کے دیتے ہیں تو آپ کی اگر آپ کو ینگ ٹیلنٹ چاہیے اینڈ ٹریننگ uh, جو پرسنل چاہیے کہ آپ جن کو ٹریننگ آپ نے دینی ہے یگ ایگزیکٹو چاہیے uh, یا ایسے لوگ چاہیے جو uh, پڑھے لکھے ہوں جن, کا, جن کو آپ نے آن جاب ٹریننگ دینی ہے ان ہاؤس ٹریننگ دینی ہے اس کے لیے بہت بڑا ایک جو وینیو ہے وہ یہ ہے کہ مختلف ادارے آپ کے جو فیلڈ سے متعلقہ ہوں وہاں پہ آپ ڈائریکٹلی کارسپونڈینس کر کے جو ساترا صاحبان ہیں یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے کارسپونڈینس کر کے یا ایک وہاں پہ جنرل سرکلر جو ہے وہ نوٹس بورڈ پہ آپ ریکویسٹ کر کے جو ڈپارٹمنٹ سے تو لڑکے جو ہیں وہ اس طرح سے کافی جو ہے وہ آپ کو اچھے یعنی جو ایکسپیرینس لوگوں کا ہے گڈ سورس ایف یو آر اگین آئی سی گوئنگ ٹو ہائر دی یگ گائز جو کہ آپ کو فریش اگر گریجویٹس چاہیے تو پھر ہے جی امپلائمنٹ ایجنسیز ہمارے ہاں اور دوسرے ممالک میں مختلف امپلائمنٹ ایجنسیز ہیں جو کچھ تھوڑی سی فیس آپ سے لیتے ہیں کچھ تھوڑی سی فیس وہ اس کینڈیڈیٹ سے لیتے ہیں جس کو جاب ملتی ہے ان کے پاس مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنا ڈاٹا جو ہے وہ جمع کراتے رہتے ہیں اور ان کے پاس ایک بیس بنا ہوتا ہے اور جب آپ کہتے ہیں جی کہ ہمیں فلاں فلاں کیپیسٹی کا بندہ چاہیے یا فلاں فلاں کیپبلٹی کا بندہ چاہیے تو وہ آپ کو اس میں پرائیویٹ بھی ہیں اس میں پبلک سیکٹر کی بھی آرگنائزیشنز ہیں جیسے ہمارا امپلائمنٹ ایکسچینج بھی بڑا پال رہا ہے اس میں کسی دور میں وہ مختلف جو ادارے ہیں جیسے ایسوسیشنز uh, ہیں ان میں چیمبر آف کامرسز ہیں ان میں uh, جو میں نے جیسے گزارش کی سرکلر جو ہے ان کے اندر باقاعدہ سے یہ آج کل اگر آپ دیکھیں آج کل تو ضرور ہوتا ہے کہ وی آر نیڈ آف دس اور یا جاب کو وہ ہے سپیسیفائی کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک جو ہے سارٹ sort آف of, uh, ایک uh, جو ہے آپ کو کینڈیڈیٹ کے لیے ایک جو ہے uh, ذریعہ ہے ہائر کرنے کا تو <سؤال> ہے جی فارمر امپلائز ایسے لوگ جو آپ کی کمپنی میں پہلے کام کر چکے ہیں اور خدا نخواستہ اپنی پرسنل ریزنس کی وجہ سے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے آپ سے وہ کی کمپنی کو چھوڑ چکے ہیں تو یو کین کانٹیکٹ دم اینڈ مے بی آر ولنگ ٹو کم بیک اور دے کین ریفر یو ٹو اے نیو پرسن دے کین ریفر یو ٹو ریفرنس اس میں بہت اہم ہے آپ کے جو فارمر امپلائز ہوتے ہیں ایٹ ان کو آپ کی کمپنی کے بارے میں آپ کے بیہیویئر کے بارے میں آپ کے ایٹماسفیئر کے بارے میں بڑی جو ہے فسٹ ہینڈ نالج ہوتی ہے تو دے آلویز ادھر اف دے وانٹ ٹو کم دیٹ از اے سیپریٹ ایشو بٹ دے کین آلسو ریفر ادر جی اوکے میری کمپنی میں جہاں میں پہلے کام کرتا تھا اٹس اے گڈ کمپنی وہاں پہ یہ جاب نکلی تو وہ بھی ایک بڑا ایک گیا ہے انالیسز گیا ہے کہ ہے کہ آپ اپنے جو فارمن ایمپلائیز ہیں ان کو آپ کانٹیکٹ کر کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی ہمیں یا تو اگر آپ خود آ سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم ورنہ ہمیں آپ ریفر کریں بندے کیونکہ ظاہر ہے جب وہ آپ کی کمپنی چھوڑ کر گئے ہیں تو وہ آپ کے ریلیونٹ فیلڈ کے لوگ ہوں گے اس لیے دے کین آلسو بی سورس تو ہم نے یہاں پہ یہ بھی دیکھنے ہے کہ ریفرنس جو ہے یہ بھی ایک بڑا, بڑا سورس ہے کسی بھی جو ہے وہ ہائر کرنے کے لیے کسی کینڈیڈیٹ کو کہ آپ کسی ریفرنس کے ساتھ جو ہے وہ آ, کسی کو کہتے ہیں جی کہ جیو کہ آپ ذرا دیکھیں اپنے ارد گرد کے کو, آپ کو, کو اچھا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ مل جائے پھر جی سلیکشن اینڈ ہائرنگ آف رائٹ کینڈیڈیٹ ہم نے شروع کیا کہ ہم نے جاب ڈسکرپشن سے جاب انالس سے ہم نے اس کو ایک ڈاکومینٹ بنا لیا جس میں ہماری ریکوائرمنٹ آ گئی ہماری اس میں ٹوٹل جو ایٹماسفیئر ورکنگ وہ آ گئی ہم نے اس کا جو ایٹیٹیوڈ اور ایپٹی ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہم نے کہا جی کہ اس کا کوالیفیکیشن جو ہے وہ مینٹل کیا ہونی چاہیے اس کی کیپبلٹیز مینول کیا ہونی چاہیے ہم نے اس کا ایج گروپ ڈسائڈ کر لیا یہاں تک کہ ہم نے اس کا فیزیکل جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا جی کہ ہمیں کس فزی کا بننا چاہیے دین ہم نے مختلف ریفرنسز دیکھے کہ جی ہمیں نیوز پیپر میں ہم دیتے ہیں یا ہم ریکروٹمنٹ ایجنسیوں میں دیتے ہیں یا ہم اس کو کسی دوست کے ریفرنس کے ذریعے یا ہمارے جو فارمن امپلائیز ہیں ان کے ذریعے یا ہم ٹیکنیکل جرنلز جو ہیں ان کے ذریعے ہم کرتے ہیں تو یہ جب ساری چیزیں کر لی تو اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے دیٹ از دی ریکروٹمنٹ کہ اب آپ نے اس شخص کو جس کی آپ کو تلاش ہے آپ کے پاس ایک ڈاٹا بینک کٹھا ہو گیا دو چار دس بیس پندرہ سولہ چالیس ڈپینڈنگ اپان دی نیچر آف جاب اینڈ ڈپینڈنگ اپان دی اویلیبلٹی کہ آپ کے پاس کتنی اپلیکیشنس ریفرنسز ہیں آپ کے پاس جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی تو جو سٹیپ اگلا آتا ہے وہ یہ سٹیپ آتا ہے کہ آپ نے ریکروٹمنٹ جو ہے اس کو باقاعدہ آفیشیلی شروع کرنا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں کیا کیا سٹیپس انوالو ہوتے ہیں وائل یو آر ہائرنگ اے پرسن آفیشلی یہ جو چیزیں تھیں یہ پوسٹ پری ہائرنگ تھیں یعنی uh, اس سے پہلے جو کام آپ نے ریکروٹمنٹ uh, سے پہلے جو کام کرنا تھا اب تک ہم وہ ڈسکس کر رہے تھے اب یہ اسٹیج آ گئی کہ ہم نے وہ سارا کام کمپلیٹ کر لیا اور ہم ایک ایسی اسٹیج پہ آ گئے کہ اب ہمارے پاس اویلیبل ہیں مختلف کینڈیڈیٹ اینڈ وی ہیو ٹو گو فار دا رائٹ پرسن لیٹ سی دیٹ ہاؤ ہا اٹ ورکس کس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ ٹیکنیکلی uh, یا فزیکلی uh, ہم ایچ آر کے ریفرنس سے اس کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں اس میں جی اٹ انوالوز اے نمبر آف ایکٹیویٹیز وہ کیا ہے ایپلیکیشن بلینک یہ ہم باری باری پڑھیں گے جی کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں پرسنل انٹرویو چیکنگ ریفرنس شروع کرتے ہیں ہم ایپلیکیشن بلینک یہ ایک بڑا اچھا میتھڈ ہے کہ آپ کسی بندے کو یہ آپشن دیتے ہیں کہ اپنے بارے میں خود اپنی فارم کریں تو جب آپ کے آفس میں کینڈیڈیٹس آئے فرض کیا آپ کے کی آفس میں پندرہ یا بیس کینڈیڈیٹس آئے تو آپ نے ایک جنرل پرفارما بنا لیا ہوتا ہے جس کے اوپر شروع کیا ہوتا ہے نیم فادرز نیم ڈیٹ آف برتھ بیسک کوالیفیکیشن اس کے بعد ایئر آف ایکسپیرینس اس کے بعد ایک کالم بنا دیا جاتا ہے کہ جی کس عرصے سے کس عرصے تک کس انڈسٹری میں اور ریمارکس یعنی آپ نے چھوڑی وہ جگہ کیوں چھوڑی ریمارکس کیا ہے پھر اس میں ایک کالم بنا ہوتا ہے کہ جی لاسٹ سیلری ڈرا کہ آپ نے جو ڈرا کی لاسٹ سیلری وہ کتنی تھی اس سے آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ جی اس کا جو ایکسپیکٹیشن ہیں وہ آپ سے کیا ہوں گی کہ لاسٹ جو سیلری یہ ڈرا کرتا رہا ہے یا اگر وہ اسٹل ہیز ان جاب تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ جی اس کی پرزینٹ سیلری جو ہے اس میں لاسٹ سیلری ڈرا سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی پرزینٹ سیلری جو ہے اس کی وہ کیا ہے تو یو ول بیونگ اے فیئرلی گڈ آئیڈیا کہ جی اس بندے کا جو ہے اس میں پھر آپ نے نیچے جو ایک کالم اس میں یہ بھی بنتا ہے کہ جی آپ نے نیم آف انڈسٹری ایئر اور اور جو ڈیوٹی جو آپ کو دی گئی وہ اینڈرمارکس یہ جب پورا کر لیا تو نیچے پھر آپ ریفرنس لکھ دیں گے کہ جی کسی بھی دو یا تین جو ہیں آپ کی جو ریلیٹڈ فیلڈ کے بندے یا آپ کی کمپنی کے ریلیوینٹ شخص ہیں ان کے آپ نام ریفرنس کے لیے دیں تاکہ ہم ان کو کانٹیکٹ کر کے آپ کے بارے میں انفارمیشن لے سکیں تو یہ جو اپلیکیشنز ہیں یہ ہینڈ اوور کر دی جاتی بلینکس جو ہیں یہ خالی ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس کو اینڈ دے آر آس ٹو فل اٹ بائی دیم سیلف تو یہ ایک بہت بڑا ایک سورس ہے جس کے ذریعے آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنے بارے میں خود آ, کیا لکھ رہا ہے اور آیا وہ ایگزیٹ تو نہیں کر رہا یا اپنے آپ کو اگر کہیں پہ یہاں پہ یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ uh, کوئی بھی کینڈیڈیٹ بلکہ یہ کینڈیڈیٹس حضرات سے بھی یہ ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ ٹرائی ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ اسٹریٹ وائل یو آر ڈسکرائبنگ یور کریڈینشیل اسپیشلی یور ایریا ویئر یو ہیب بن ورکنگ اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی ایسی واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو انہوں نے ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے بھی نکالا تو ڈو مینشن اٹ مے بی اس کا کوئی اثر نہ ہو اور وہ اس میں آپ بے قصور ہوں یا لیکن اگر بعد میں وہ چیز جو ہے وہ آپ کے نئی آرگنائزیشن کو پتہ چلے گی تو ظاہر ہے اس کا جو اثر ہے وہ اگر آپ کو ہائر کر لیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے تو دیٹ از ناٹ گڈ فار یور کیریئر تو اس ایپلیکیشن کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پورے کا پورا ایک فریم ورک ہے وہ سارے کا سارا کمپنی کے اندر آ جاتا ہے اور اس لحاظ سے وہ پھر آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ جی اوکے اب ہمارے پاس ایک رف آئیڈیا آ گیا کہ اے یہ صاحب کہاں کہاں کام کرتے رہے ہیں ان صاحب کا تجربہ کتنا ہے کتنے آپ کو جو ہے وہ مطلب کس شا پہ کام کرتے رہے ہیں اور ان کے ریفرنس کیا ہے نارملی جو اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے بولڈلی بڑے ریفرنس دیتے ہیں جی آس کا وہ جی ایم آس کا وہ پروپرائٹر یا ہمارے آپ سی او سے بات کریں تو اسٹرانگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دے ہیزیٹیٹ ٹو تو یہاں پہ اگین آپ کے پاس ایک ڈیٹا بینک آ گیا جہاں سے آپ اس کو مزید ریڈیوز کر سکتے ہیں کہ فرس کی آپ کے پاس بیس آدمی آئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ان بیس آدمیوں میں سے جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے کلوزسٹ ہیں وہ فرض کیا جی کے آ پندرہ یا سولہ آدمی نکلتے ہیں تو آپ نے مزید اس کو جو ہے ریڈیوز کر لیا یعنی آپ کی جو ریسرچ ہے وہ ٹوڈز دیٹ پرٹیکولر کینڈیڈیٹ کم ہوتی جا رہی ہے تو یہ ہم نے دیکھا جی کہ یہ جو بلینک اپلیکیشن دینا اور پھر اس کو فل کرانا جو ہے یہ بھی ایک میجر اسٹیپ ہے وائل وی آر ریکروٹنگ دا پرسن ہم نے یہ دیکھا کہ بیسیکلی یہ جو ساری ایکسرسائز ہے جس میں ہم نے پری ریکروٹمنٹ انالیسس کیا ہے جو اس پہ جو محنت کی ہے اور پھر ہم جو ریکروٹمنٹ کے اندر جو ساری محنت کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ ناؤ جیسے میں نے گزارش کی کہ اٹس نالج بیسڈ اس میں جب تک آپ کمپٹیشن میں نہیں رہیں گے انوویشن میں نہیں رہیں گے نئے سے ٹرینڈ کو فالو نہیں کریں گے ایگز مشکل ہو جائے گی اس لیے ہیومن ریسورس مینجمنٹ از اے سائنس ناؤ ایم بی اے میں دوسرے کورسز میں اس کی اسپیشلائزیشن موجود ہیں اور اس کو ہم اپنے اگلے لیکچر میں بھی ان تعالی یہیں سے جو ہے اس کو شروع کریں گے جہاں سے ہم نے یہ سلسلہ جو ہے وہ چھوڑا ہے تو میں آج پھر تھوڑا سا جلدی سے سمرائز کر دوں کہ جو اس میں میجر چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں یعنی پری ریکروٹمنٹ اینالسز آن دا جاب جو ہم نے ریکروٹمنٹ جب کرنی ہے اس کے وقت ہم نے کیا کرنا ہے اور پھر ہم اس کے بعد پڑھیں گے کہ اس کے بعد کے جو سٹیپس ہیں وہ کیا سٹیپس جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس بیسیکلی مینجمنٹ میں ہم نے اب مختلف جو ٹاپکس ہیں ان کو باقاعدہ سے ایس ایم ای کے حوالے سے جو ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ شاء نیکسٹ لیکچر میں میں یہیں سے اس سلسلے کو شروع کروں گا اور مجھے امید ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے آپ کو وہ پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں آیا ہوگا پھر میں یہ گزارش کروں گا کوئی مشکل آپ کو اس میں ادھر پیش ہو یا کسی قسم کا پرابلم ہو تو پلیز ڈو رائٹ ٹو اس ہم یہاں آپ کی یہ رہنمائی کے لیے حاضر ہیں خوب دل لگا کے پڑھیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ کہتا ہوں